اور اے محبوب تم صبر کرو اور تمہارا صبر اللہ ہی کی توف سے ہے اور ان کا غم نہ کھاؤ اور ان کے فریبوہے سے دل تن نہ ہو فہ دو آٹھ نہ